یا تم نے نہ دیکھا اللہ نے کسی مثال بان فرمائی پاکیزہ بات کی جی سی پاکیزہ درخت جس کی جڑ اور شاخیں اسمان میں